إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلله فلا حاذيله وأشهد أن لا إله إلا الله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 من يتعى الله ورسوله فقد رشد واحتدى ومن يعصى الله ورسوله فقد ظل وغوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 واخذ الاخذ من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اقول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون ہر وقت اور ہر مقام کی سب سے بڑی ضرورت مسئلہ توحید ہے توحید کے بہت سے شعبے ہیں اور بہت سے ابواب ہیں ایک انتہائی اہم شعبہ استعدہ یا تفظ کا ہے کسی کی پناہ طلب کرنا یہ عقیدہ بھی ہے یعنی دل کا عمل اور زبان کا عمل بھی ہے یہ توحید کا بڑا اہم باب ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور اس کی پناہ طلب کرتے رہنا دل کا عمل اس لحاظ سے کہ جب تک پناہ طلب کرنے والے کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ جس ذات کی پناہ طلب کر رہا ہوں وہ پناہ دینے پر قادر ہے جب تک یہ عقیدہ نہ ہو اس وقت تک پناہ طلب کرنے کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ وہ طلب کرنا قابل قبول ہو سکتا ہے اس لحاظ سے استعدہ جو ہے وہ دل کا فیلڈ ہے استحدہ کرنے والا اس عقیدے پر قائم ہو کہ جس ذات سے پناہ کا سوال کیا ہے وہ ذات پناہ دینے پر قادر ہے اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کار فرما کہ اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا پھر یہ زبان کا فعل بھی ہے کیونکہ ایک انسان پناہ طلب کرتا ہے زبان سے تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق دل سے بھی ہے اور زبان سے بھی دل کی عبادت عقیدہ کہلاتی اور زبان کی عبادت اللہ تعالیٰ کا ذکر کہلاتی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں اور عالم اسلام میں خاص طور پہ پھر اس وطن عزیز میں خاص طور پہ بارشوں اور سیلابوں کا سامنا طرح طرح کی آفات اور بلیات بہت سے اندیشے اور خوف مہنگائی کا طوفان مختلف بیماریوں کے حملے یہ ساری آفتیں جو ہیں ہم سے تقاضہ کرتی ہیں کہ ہم ان آفتوں سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ طلب کریں یہ آج کے دور کی ضرورت ہے اور یہ وہ قیمتی اثاثہ ہے جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی بڑی ٹھوس بنیاد ہے ود میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں تحفظ کی دعا ہی ہے وہ بک من عذاب القبر کمن اداب جہنم بمن والممات ومن شر الدجال اس دعا میں آپ نے ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لی جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے اور سب سے بڑا فتنا تھا جال اس کے شر سے آپ نے پناہ طلب کر لی اور نبیر اسلام کا حکم ہے کہ نماز میں یہ دعا پڑھا کرو ایک بڑی عبادت یعنی پناہ طلب کرتے ہوئے یہ عقیدہ کار فرما کہ اللہ تعالی پناہ دینے پر قادر ہے اس کے سوا کوئی نہیں اور ساتھ ساتھ زبان کا اقرار زبان کا ذکر اس عظیم عبادت کے شامل حال ہے سورہ کی دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اللہ تعالی یہاں تعوض یا استعاذہ کی عبادت کا ذکر کرتا ہے اور یہ تحوض یا پناہ طلب کرنا اپنے پیغمبر سے کہلواتا ہے خل آپ کہیے آپ کہیے رب اے میرے رب اعوذ گفے من ہم آزاد میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری پناہ کا طلبگار ہوں شیطانوں کے بس بسوں سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کیوں کہہ رہا ہے تاکہ دنیا جان لے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اعلی ہستی ہیں اور یہ اعلی ہستی بھی اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنے کی محتاج ہے آپ سید ولاد آدم ہیں امام الانبیاء ہیں قائد الغر المحجلین اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی لیکن آپ کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں دنیا چاہے عقیدے بنائے رکھے کہ آپ مختار کل ساری کائنات کا اختیار آپ کے پاس بالکل عقیدہ باطل کہ آپ بھی کہو دنیا کو سناؤ کہ میں بھی رب تعالی کی پناہ کا محتاج ہوں بلکہ جن دو صورتوں پر قرآن ختم ہو رہا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس بالکل اختتامی لمحات ہیں آخری دو صورتیں ہیں آخری آیات ہیں آگے قرآن ختم ہو رہا ہے ان اختطامی لمحات میں بھی اسی عقیدے کو دہرایا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اور اگلی صورت قل اعوذ برب الناس ملک الہ الناس, الناس من شر الوسواس الخنس آپ کو ہو تاکہ دنیا والوں کے دلوں اور دماغوں میں عقیدہ راسخ ہو جائے ان آخری آیات میں ان آخری لمحات میں اس عقیدے کا اقرار اور اعتراف کرو کہ اے میرے رب جو رب الفلق ہے رب الناس ہے اللہ انناس ہے مالک الناس میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ان دو صورتوں پر قرآن ختم ہو گئے تو ان آخری آیات میں اس عقیدے کو دوہرایا گیا ہے اور اس عقیدے کو ہمارے دلوں دماغوں میں ڈالا گیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کے محتاج ہیں اللہ تعالی فقیر کوئی اختیار آپ کے پاس نہیں عقیدہ رکھنا کہ آپ مختار کھل ہیں عقیدہ توحید میں ایک عظیم قدل عقیدہ کفر ہے. تو ان دو آیات میں جو شہرت المؤمنون کی کل آپ کہیے اس بات کو دہرائیے دنیا والوں کو سنائیے کہ آپ خلید اللہ حبیب اللہ آپ کی ہستی بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کی محتاج رب اے میرے رب مانا ضروری ہے کہ پناہ طلب کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت کا واسطہ پیش کرے اس کے رب ہونے کا واسطہ تو رب ہے یہ دعا اگرچہ اللہ کے نبی سے کہلوائی جا رہی مگر یہ دعا پوری امت کے لیے ہے. جب حویب کے بریا پناہ طلب کرنے کے محتاج ہیں تو میں اور آپ کس قدر پناہ طلب کرنے کے محتاج ہوں گے رب بھی اے میرے رب ان پناہ طلب کرنی ہے تو اس کی جناب میں اس کے حضور میں اس کے رب ہونے کا واسطہ پیش کرو رب ہونے کا معنی یہ ہے کہ تین چیزوں کو مانو نفی اور اس بات کے ساتھ ایک یہ کہ پوری کائنات کا اللہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش عرش مولا سے لے کر ایک چھوٹے سے ذرے تک ہر چیز اللہ کی پیدا کرتا ہے کسی غیر اللہ نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا یہ اس کی شان ربوبیت ہے کہ وہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں دوسری بات یہ کہ وہ مالک بھی ہے اور کوئی مالک نہیں اس نے یہ کائنات پیدا کر کے چھوڑ نہیں دی کہ اپنی مرضی کرو نہیں پوری ملکیت اپنے ہاتھ میں رکھی میں مالک ہوں اور میری ملکیت کو میرے مالک ہونے کو دو حوالوں سے تسلیم کرو ایک پوری تقدیر کا مالک یہ امور قدریہ کس نے کب پیدا ہونا ہے کب مرنا ہے کتنا جینا ہے کتنا کھانا ہے کتنا پینا ہے کہاں مرنا ہے یہ امور قدریہ ہے میں مالک ہوں اس کا کوئی مالک نہیں میں مالک دوسرا مالک ہونے کا مانا کہ میں نے تمہارے لیے شریعت بنائی انبیاء کے ذریعے تم تک پہنچائی ہے تو میرے مملوک کو اس شریعت کو مانو یہاں بہت تھوڑے بندے اللہ تعالی کی اس مالکیت کو تسلیم کرتے اپنی منمانی باپ دادا کے قانون برادری کی باتیں بزرگوں کی باتیں اماموں اور پیروں اور مرشدوں کی باتیں اپنے آپ کو اللہ کے مالک ہونے کے دائرے سے نکال دیتے یہ ربوبیت کے خلاف اس کو رب مانا ہے تو اس کو خالق مانو جو اس کے سوا کوئی خالق نہیں اس کو مالک مانو اس کے سوا کوئی مالک نہیں حتیٰ کہ خجور کی گٹلی کے چھلکے کا بھی اور اس کو مدبر مانو اور کوئی مدبر نہیں مانا امور کائنات کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ جو حرکات و سکنات ہیں اللہ کے عمر سے ہو رہی یہ جو پانی کے قطرے گرتے ہیں بادل پانی اٹھائے کھڑے اور اللہ قطرے قطرے برساتا ہے اور بڑی منفق بخش بارش ہوتی چاہے تو بادلوں کو پھاڑ کر سارا پانی ایک ہی بار گرا کے لوگوں کو ملیا میٹ یہ سب اللہ کا امر اس عذاب کی زد میں یہ قوم ہے بادلوں کا سلسلہ موقوف نہیں ہو رہا معشیتیں اپنے عروج پر ہیں گناہ اپنے عروج پر ہیں اور اللہ کے عذاب کے نشانے لوگ بن رہے ہیں اللہ کی پناہ میں آج میں یکفر بیتا ہوں بلّہ فقط استم سے قبل عربت اس اللہ کو پکڑ لو مان لو تو آپ نے ایک ایسا مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں یہ سہارا بہت ہی مضبوط ہے تو اس کی پناہ طلب کرو رب اے میرے رب یعنی پناہ طلب کرنے میں اس ذات کو اس کے رب ہونے کا واسطہ پیش کیا جا رہا ہے جیسے آخری دو سورتیں رب الفلق کا واسطہ رب الناس کا واسطہ الہ الناس کا واسطہ ملک الناس کا واسطہ اور آگے طلب بہت بڑی یہاں بھی ربوبیت کا واسطہ رب بھی ہے میرے رب مانا پناہ طلب کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی ربوبیت کو مانتا ہو اپنے آپ کو ربوبیت کے دائرے میں رکھے یہ ربوبیت ہے کہ وہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں وہ مالک ہے اور کوئی مالک نہیں وہ مدبر ہے اور کوئی مدبر رزق بھی وہی دیتا ہے عطا اس کی طرف سے منع اس کی طرف سے اپنا کس چیز سے طلب کی جا رہی بن ہماد شاطین شیطانوں کے وسوسوں سے مانا شیطان کی ساری کاروائی وسم تک محدود ہے بس کہ اس کا فضل ہے اس نے شیطان کی کاروائی سے بچنے کے لیے ہمیں آیات بینات دے دی کہاں ایک وسوسہ اور کہاں کتاب و سنت کی شکل میں آیات بینات واضح دلائل قدرت کے دلائل توحید کے دلائل ایمان کے دلائل وسم اس کا کیا مقابلہ کر سکتے تم میں پناہ طلب کرتا ہوں شیطان شیاطین کے وساوت سے شیاطین کے وسوسوں بس سے جو لوگ شیطان کو دوست بنا رہے ہیں وہ ان بساوس کے زیر اثر ہوتے ہیں ان کو قبول بھی کرتے ہیں ان کی تنفیظ بھی کرتے ہیں جو کہ میرا بربادی اور ہلاکت کا کڑا ہے تو آپ اللہ سے پناہ طلب کریں مجھ پر یہ نوبتنا ہے مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا بچائے رکھنا ان سارے وساوت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو پناہ نے پناہ میں لے لیا تو سارے شیاتین مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر تیری پناہ مل گئی اور یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ شیطان وساوس کے ذریعے ہی اپنی کاروائی کرتا ہے اور ایک خلق کثیر کو اپنے پیچھے لگا چکے یہ خلق کثیر شیطانی وساوس اس کے اشاروں اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروکار بن چکی تھی پناہ طلب کرنا ضروری حتیٰ کہ شریعت نے تعلیم دی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو تو عبادت تو اللہ کے قرب اس کے تقرب کا ایک ذریعہ ہے وہاں بھی شیطان کے شر سے پناہ طلب کر کے آگے بڑھو وحدہ قرآ القرآن میں نے شیطان الرجیم قرآن پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کرو یہ اعوذ باللہ یہ کلمہ تعوذ ہے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے شر سے حالانکہ تلاوت قرآن شروع ہو رہی اس کا معنی ہے کہ شیطان آپ کی عبادت میں بھی حائل ہو سکتا نبی علیہ السلام تحجد میں جو بہت سی دعائیں اصطلاح کی کرتے تھے ان میں ایک دعا یہ بھی آروب بلاہ سمیل علی من نے الرجیم من ہم سے ہی وہ ہی و نفس ہی میں پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردوت سے اس کی تین چیزوں سے بن ہم سے ہی و ہی, ہی ایک اس کا حمس کا منہ بچھاڑ دینا ہم پر غالے ہم کو مغلوب کر دے ہم کو بچھاڑ دے بچھاڑ کے کمزور کر دے ہماری جو دینی اور روحانی قوت مفلوج کر دے یہ اعلیٰ تیری بنا چاہتے شیطان کے بچھاڑنے سے وہ نف ہی وہ سے ہی اور شیطان کے قبر سے تکبر یعنی شیطان اندر تکبر کا وار کرتا ہے اور اگر جال میں کسی کو پھنسا لے بڑا خطرناک جال ہے تکبر کا جال ہر گناہ ہر معصیت کی بنیاد ہے تکبر اور انکار یہ دو چیزیں لاد ملزم تو شیطان کے قبر سے اس کے تکبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں ونس ہی اور شیطان کے شعروں سے یہ شعر بھی انسان کو غافل کر دیتے ہیں انسان کو نکمہ بنا دیتے ہیں یہ شعر و شاعری میں پڑ جائے اشعار کا تغزل عشقیہ باتیں محبوب اور معشوب کی باتیں یہ انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں وہ شہرائیت لغاب ہو وہ شعرا ہوتے ہیں ان کی تباہ کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اشعار زیب نہیں دیتے ہاں اگر اشعار دین کے تناظر میں ہو کسی علم کی خدمت ہو تو وہ شعر ممدوڑ ہے شعر محمود جس کی تعریف بھی جاتی ہے ایک شعر مضموم ہے اکثر جو اشعار عشق اشعار جو دلوں کو غافل کر دیتے دلوں کو زنگ آلود کر دیتے یہ بھی شیطان کی کاروائی اس سے بھی خطرناک شعر قوالی نعتی اشعار شرک سے بھرے ہوئے یہ تقزد اور عشق دلوں کو غافل کرتا ہے گناہ ہے یہ مگر سب سے بڑا گناہ شرک ہے اب یہ قوالیاں اور نات یا اشار تو شرک سے بھرے ہو وہ اسے بھی خطرناک کوئی کہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا اس بد وقت نے اب چاہل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا وہ کہتا تھا اللہ بھی دیتا اور خواجہ بھی دیتے شرک ہے اور یہ کہہ صرف خواجہ ہی دیتے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا خواجہ نہ دے تو کوئی دینے والا نہیں اللہ کا بھی انکار ایک بسرے میں اس نے کفر پکتی ہے دان تو کا مستحق بن چکے یہ مضمون شاعر بندے کے عقیدے کو بندے کے دل کو دماغ کو گمراہ کر کے چھوڑنے والے تو میں ان مضموم شعروں سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں یہ شعر و شاعری میں اپنے آپ کے زیادہ الجھانے کی کوشش نہ کرو دین ان تکلفات کا نام نہیں پیارے بیکمبر افضل عرب ہیں عرب میں سب سے بڑے فصیح محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شعر نہیں کہا امام شافی رحم اللہ کا شعر اقول لما یوز دیب و جدنی اشارمین لبی تھی اگر شعر علماء کے لائق ہوتا شعر گوئی علماء کو عیب میں نہ ڈالتی یہ عیب نہ ہوتا تو میں لبید سے بڑا شاعر ہوں لبی ایک جاہلی شاعر ہے جاہلیت کے دور کا اس کا ایک قصیدہ ہے بڑا فصیح اس کو ربوں نے بیت اللہ میں لٹکایا ہوا تھا تاکہ جو لوگ حج کرنے آتے ہیں وہ اس قصیدے کو پڑھیں اور اعتراف کرے کہ کتنے ہم بڑے فصیح السان کتنے بڑے شعرا ہمارے پاس کتنے بڑے انشاء پرداز ہیں اور کتنے بڑے ادیب ہیں ان میں لبید بھی سات قصیدے تھے ان میں لبید کا قصیدہ کسیدہ اگر شعر علماء کو عیب نہ دیتا تو میں لبید سے بڑا شاعر تھے مام شافی رحم اللہ کا قول یہ خواب کب پڑھ رہے ہیں تو کے موقع پہ بندہ اللہ کو اتنا قریب اللہ سے باتیں کر رہے ہیں ایک سات تحفظ بھی شیطان کے شر سے پناہ اس کے بس بسوں سے اس کے حملوں سے اس کے شعروں سے پناہ طلب کی جا رہی جامع ترمزی کی ایک حدیث رسول اللہ نے فرمایا اذا ادا فض عہد النوم کو بندہ اگر رات کو خواب میں ڈر جائے کوئی خوف خواب دیکھ لیا ڈر گیا تو چھوٹی سی دعا پڑھ لیا کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہی طز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من غضبه ہی بقابی ہی بشرر وادی ہی وہ نمازات شاطین اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے اللہ کے غضب سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کے سارے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے اور یہ کہ شیاطین مجھ پر حاضر ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس دعا پڑھ دینے سے وہ جو شوق وہ جو خوف ہے وہ دور کر دے گا جو شیطان ایک اندر بات چھوڑ دیتا ہے کہ تو نے بڑا ڈرونا خواب دیکھا ہے یہ ہو کر رہے گا اللہ اس شر سے اس بندے کو بچاتا ہے یہ بھی شیطان کا شر ہے ایسا خواب بندہ دیکھ لے اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے یہ خوفناک خواب دیکھا یہ ہو کر رہے گا ایسا نہیں یہ سب شیطانی افکار اس کے غلبے ہیں تو ایک چیز جس سے پناہ طلب کی گئی شیطانی وسوسوں سے یہ بڑے خطرناک بسابے سے بچاؤ چاہتے ہو تو یہ تحفظ اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ ذات پناہ دینے پر خا ہے اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور ساتھ ساتھ زبان کا استعمال رب بے اعوذ کا بن حمدات دوسری چیز کیا اڑو دو بے کا رب ان تو یا پھر صفت رب کا تکرار وہ اڑو دو رب اے میرے رب تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس تکرار کی کیا ضرورت اور آن تک جامع کتاب ہے پیچھے رب کا ذکر آ گیا دوبارہ یہ بات کار فرما دوبارہ کہ ہاں تفظ کے لئے اس کو رب ماننا ضروری اس کی پوری ربوبیت کی شان کے ساتھ اس کا خالق ہونا مالک ہونا رازق ہونا متصرف اور مدبر ہونا اس ساری شان کے ساتھ اس کو رب ماننا ضروری تب وہ ذات اپنی پناہ دے گی تو دوسری چیز کیا جس, جس سے پناہ طلب کی جا رہی میں یہ دور ہوں شیطان مجھ پر حاضر ہوں شیطانوں کی حاضری سے تیری پناہ طلب کرتا بعد کا شاطین انسان کے اندر حاضر ہو کر اس کو پریشان کرتے ہیں ورنہ گمراہ کرنا تو قدم قدم پر موجود ہے وہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتا کوئی لغدہ ضائع نہیں کرتا بندے کے ساتھ ساتھ جو بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اس کا زندگی بھر کا قرین ہوتا ہے وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا صاحبہ نے سے پوچھا آپ کا بھی قرین ہے کہ ہاں جب میں پیدا ہوا میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا بلاکن اسلم مگر میرا شیطان میرے تابع ہو چکا ہے اس کا مجھ پر کوئی غلبہ نہیں میں اس پر غالب ہوں میرا امر اس پر غالب اللہ کی توفیق سے ہر بندے کا قرین ہے بندے کے ساتھ ساتھ پی حاضر ہو مجھ پر تیری پناہ طرف کرتا ان کا حاضر ہونا سر اثر نقصان دے سر اثر بندے کو ورگلاتے ہیں یہ بندے پر جال پھینکتے ہیں بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے شیطان کے جالوں کی ترتیب ہے پہلا جال اس کا عقیدے کا ہوتا ہے بندے کو شرک میں پھنسا لے یا بدرک میں پھنسا لے اور بیشتر دنیا اس جال کو قبول کر لیتی دنیا کا جائزہ لو سروے کرو اکثر دنیا آپ کو مبتلائے شرک ملے گی یہ خبوں اور مزاروں اور چادریں چڑھنا دیے جلانا سجدے کرنا طواف کرنا فلاں مشیر کشا فلاں حاجت روا فلاں داتا فلاں غوث یہ لوگوں کے عقیدے بنا شیطان شرک کا وار کرنے میں کامیاب ہے آپ سوچتے ہیں کہ اس کباعش کے لوگ عبادت بھی بہت کرتے ہیں پیسہ ہو تو ہر سال حج کرنا عمرے کرنا مساجد کی تعمیر زور شور سے کر رہے ہیں مدارس بنا رہے ہیں سرپرستی یتیموں کی یتیم خانے بنوا رہے ہیں تو نیکیاں کیوں کر رہے اس میں شیطان چھوڑ دیتے جاؤ بیٹا اب جو مرضی نیکی کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہر سال حج کرو عمرے کرو حجت پڑھو اشراق پڑھو ایک اواوین نماز آپ بنائی وہ پڑھو جو مرضی پڑھو صدقے دو اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ شرک یا بجرت کی موجودگی میں کوئی نیکی قابل قبول نہیں ٹکرے مارتے خاصرت دنیا والا خرا دنیا بھی گھاٹے میں آخرت بھی گھاٹے دنیا بھی تکلیف مسلسل مشقت محنت ریاستیں عبادتیں ٹکرے مار کم از کم شیطان دنیا تو کھا کما گیا نا یہ فرعون کی بات کر رہا کتب تاریخ میں فراؤن کو کبھی سر میں درد نہیں ہوا صحت کے ساتھ مالی فراوانی حکومت کا نشہ زندگی گزار گیا دنیا تو کم از کم اچھی کھا بھی گیا یہ دنیا میں بھی مارے مارے پھر رہے ہیں ٹکرے ریاستیں وبادتے ٹھوکرے ہیں خسارا خسارا آخرت کا بھی خسارہ تو شیطان یہ اس کی سازشیں شرک اور بدت کا جال پہلے پھینکتے اکثر لوگ اس جال کو قبول کر پھنس چکے اس اکثر لوگ آپ کو مشرق ملیں گے بدتیں ملیں اب وہی باتیں کریں جو مردی کریں شیطان کو کوئی پرواہ نہیں یہ اس کے جال کو بندہ نیکی کرے نیکی کا ارادہ کرے شیطان پہنچ جاتا ہے نیکی نہ کرو مختلف وس مزے پیدا کرتا ہے وہم پیدا کرتا ہے بہت سے بندے یہاں بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں نیکی چھوڑ دیتے ہیں بہت سے بندے شیطان کو تھتکار دیتے ہیں وہ نیکی کرتے ہیں پھر بھی وہ چھوڑتا نہیں اندر موجود ہے بندہ نیکی کرے نماز پڑھ رہا ہے اب وہ اندر ریاکاری کا وار کر اس کے اندر دکھاوا آ اس نیکی کو برباد کر بہت سے بندے ریاکاری کا وار بھی قبول کر لیتے ہیں نیکی برباد من منتصدہ کو یورائیفقت اشرک دکھاوے کا صدقہ شرک ہے من منسلح یورآفقت اشرک دکھاوے کی نماز بھی شرک ہے من منسامہ یورائیفقت اشرک دکھاوے کا روزہ بھی شرک ہے بہت سے بندے یہاں بھی کٹ گئے یہاں بھی شیطان کے جھانسے میں آ گئے بندے ریاکاری کا بار بھی قبول نہیں کرتے اندر استقامت ہے عقیدے کی سلابت ہے شیطان پھر بھی نہیں چھوڑتا عبادت سے فارغ ہوا اب وہ ایک اور پینترا مارتا ہے ایک اور جال پھینکتا ہے اور وہ غرور کا کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ مگر ان کے اندر نیکی کا غرور ہے وہ غرور بھی نیکی برباد کر دیتی دیکھیں شیطان کی عداوت تو بڑی جامع دعا کہ شیطان مجھ پر حاضر ہو تیری پنا چاہتا ہوں مجھ پر حاضر ہو کر اپنے جال پھینک کے اس کی لپیٹے میں لے لے تیری پنا چاہتا ہوں گھروں میں شیطان آتے ہیں ابلیس سمندر میں تخت لگائے بیٹھے ہیں. اپنے چیلوں کو بھیجتا جاؤ جا کر لوگوں کو گمراہ کر مجھے رپورٹ دو شام کو شیطان آتے ہیں اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں ابلیس سب کو تذکار تم نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا ایک شیطان آتا ہے میں فورا گھر میں داخل ہوا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میاں بیوی بی میں جدائی پیدا نہ کرتی شوہر نے طلاق دے کے چھوڑا یہ میرا کارن ابریسک قریب شاباش تو نے اصل کارنامہ جان دی یہ تفریق اور نفرتوں کے بیچ یہ امت کو فنا کر دینے والے تباہ کرنے والے اور شیطان کے حاضر ہونے کا سب سے جو خوفناک وقت ہے وہ بندے کی موت کا وقت ہے خاتمے کا وقت موت کا وقت جو ہے یہ بندے کی زندگی کا کمزور ترین وقت ہوتا ہے سکرات الموتاری ہیں مرض کی شدت ہے بڑا تکلیف زدہ ازیت زدہ ہے اور شیطان چھوڑتا نہیں اس کو ترس نہیں آ رہا رہم نہیں آ رہا کہ بندہ یہ بلک رہا ہے اس کو اب تو چھوڑ دوں نہیں اپنا کام اندر کر رہا ہے کیا کام کر رہا ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے اندر اپنا کام کر رہے یہ خطرناک لمحہ نبی الحسلام کے ایک حدیث یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ ان نمال اعمال کے سارے اعمال کا قبولیت کا دار و مدار بندے کے خاتمے پر وہ خاتمہ ہم نہیں جانتے یہ بندہ کس سوچ کے ساتھ مرا اندر کیا چل رہا تھا شیطان اس کو کہاں سے کہاں لے گیا اور کہاں پہنچا کر اس کو مار ڈالا ہم نہیں جانتے سہیم رحیون رحم اللہ کا قول ہے سلف سالین ان کی آنکھوں کو سب سے زیادہ جسید نے رولایا وہ خاتمے کا تصور پتہ نہیں میرا خاتمہ کس حال میں ہو شیطان تو اندر گردش کر خون کے ساتھ ساتھ گردش کر اب ظاہری حوال ہم نہیں جانتے اندر وہ کیا کر رہے ہم نہیں جانتے ابن قیم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اندر شیطان کہہ رہا ہو کہ تو بڑا تکلیف میں ہے بڑا کرب میں ہے ایسا کر تو یہودی بن جا میں تجھے شفا دیتا ہوں اس کی تکلیف ایسی ہوتی کہ مجھے شفا چاہیے اس تکلیف سے نجات چاہیے چلو میں یہودی بن جاتا ہوں مانا مرتد ہو گیا مرتد بنا کے چھوڑ دیے ہم تو نہیں جانتے اندر کیا چل رہے اور اندر ہی اندر وہ مرتد ہو چکے زندگی کی ساری عبادتیں برباد ہو گئی یہ بندے کا خاتمہ ارزداد پر یہودیت جب وہ کہہ گئے ٹھیک ہے میں یہودی ہو گیا تو شیطان کیا کہتا ہے جا آپ بھاڑ میں جائیں تجھے یہ شفا میں کہاں دے سکتا ہوں میرا کام ہو گیا میں نے اپنا کام کر دکھایا اب تو مر ہی تھی یہودیت پر مرتد ہو کہ مر یہ شیطان کے حاضر ہونے کے نقصانات سب سے کمزور لمحہ موت کا لمحہ ہے اس وقت بھی موجود ہے شیت اندر اپنی کاروائیاں کر رہے پورا گھرانہ اس مریض کے ارد گرد جمع ہے انہیں نہیں معلوم اندر کیا چل رہا یہ تو آپ بڑی جامع بآبرب رون یا اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ شیاطین مجھ پر حاضر ہوں ان کا حاضر ہونا سراسر نقصان دے ہر وقت شیطان کے شر سے اس کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اللہ کے پناہ ہی نجات کی بنیاد ہے اللہ پناہ میں لے ساری دنیا کے شیاتی کھربوں جمع ہو کر بھی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی کوئی طوفان انسان کو نقصان نہیں دے پا اللہ نے اگر پناہ میں لے لیے بس عقیدہ کار فرق ہو اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے پر قادر ہے اور کوئی نہیں اب پناہ کی دو قسمیں ایک وہ امور جن میں پناہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے ان امور میں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے مثلاً آپ کسی سے کہیں کہ آپ مجھے پناہ دے دیں جہنم کے عذاب سے دے گا نہیں دے سکتا اس پر اللہ قادر جو امور اللہ کی قدرت میں ان میں اللہ کی پناہ طلب کریں اگر غیر اللہ کی پناہ طلب کرو گے یہ شرک اکبر ہوگا ایسا بندہ کافر ہوگا اور دین اسلام سے خارج ہوگا بعض امور ایسے ہیں کہ ہم پناہ دے سکتے یہ بندہ باہر موسلا دار بارش ہو رہی بھیگتا ہوا جا رہا ہے آپ اس کو گھر میں لے لیں اپنی چھت کے نیچے لے لیں ایک پناہ دی آپ کی قدرت میں ہے یہ, یہ شرک نہیں مگر وہ امور جو بندوں کی قدرت سے ہٹ کر باہر اور بعید ہیں ان امور میں مخلوق کی پناہ طلب کرنا شرک اکبر اور بندہ شرک اکبر میں مبتلا ہو گیا تو یہ کفر اور یہ کفر جو ہے بندے کو دین اسلام سے خارج کر دے گا نبیر اسلام کی امت سے خارج کر دے گا اب لاکھ کہو اور لاکھ تم نظمیں اور, اور, اور اشعار پڑھو کوئی فائدہ نہیں شر اکبر کی موجودگی میں بندہ دین اسلام سے خارج ہے ایک دعا میں اکثر بتایا کرتا ہوں چھوٹی سی دعا لا لاہ خوب اللہ بلّا اس کو تو ہرز جان بنا لو صبح شام پڑھو چلتے پھرتے پڑھو لا حول ولا لاہبۃ الا بلّا بھی ٹھیک ہے اور لا حول ولا الا اللہ بل علی العظیم بھی ٹھیک ہے دونوں ثابت یہ عظیم پناہ طلب کرنے کا کرنا ہے یا اللہ کوئی خیر ہو چھوٹی یا بڑی وہ تو عطا کرے گا مجھ میں کوئی طاقت نہیں کسی خیر تک پہنچنے مجھے کوئی طاقت نہیں صاحب نے پانی کا گلاس پڑا ہے میں اٹھا کے پھیلوں یہ بھی طاقت نہیں جب تک تیری توفیق نہ ہو چھوٹی خیر ہو بڑی خیر ہو سب تیری عطا سے اور چھوٹا شر ہو بڑا شر ہو اس سے بچاؤ تیری عطا سے کوئی چیونٹی چل رہی ہو چونٹی بھی کاٹ لیتی اس کو پکڑ کے مسل سکتا ہوں رون سکتا ہوں لیکن نہیں جب تک تیری عطا نہ ہو چھوٹے سے چھوٹا شر ہو بڑے سے بڑا شر ہو اس سے اگر میں محفوظ رہوں گا تیری توفیق سے ہوں گا مجھ میں کوئی ہمت نہیں کوئی قدرت نہیں کوئی طاقت نہیں میں اپنے آپ کو پورا سر سے پاؤں تو تیرے ہاتھوں میں دے رہا ہوں بندہ یہ کلمہ اگر پڑھتا رہے اس معنی کو ذہن میں حاضر رکھ کر تو اللہ تعالیٰ کے پناہ طلب کرنے کا عظیم کلمہ ہے کثرت سے پڑھنے کے یہ تین فائدے ایک تو اللہ اپنے پناہ میں لے لے گا آپ نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دی اللہ کے ہاتھوں میں دے دی دوسرے دو فائدے اور بھی صحیح بخاری کے حدیث فرمان ہے جنت کا خزانہ ہے یہ ایک بار پڑھو گے اللہ آپ کے خزانہ تیار کر کے آپ کی جنت میں ڈال دے گا دو بار پڑھو گے دوسرا خزانہ تین بار پڑھو گے تیسرا خزانہ کروڑ بار پڑھو گے کروڑ خزانہ وہ خزانہ کتنا بڑا ہوگا ہم نہیں جانتے وہ اللہ کی عطا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق وہ خزانے دے گا اللہ اکثر وہاں کوئی کمی نہیں پڑھتے جاؤ خزانے بناتے جاؤ اللہ بنائے گا ہر بار تو کثرت سے لاخوبت اللہ بلّہ پڑھنے کا فائدہ جنت کا خزانہ ہے اور یہ کلمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سے لیا اور نیچے بھیجا جامع ترمندی کے حدیث نبی السلام کا فرمان ہے وہ جنت کے بہت سے دروازے ایک دروازہ ذکر کا بھی ہے پھر ذکر کے دروازے بھی پھیلے ہوئے ایک دروازے کا نام ہے لاہوبت اللہ دروازے کا نام, ہے دروازے کا نام ہے یہ دروازہ اس کا نام کیا ہے لاہو بتا اللہ جیسے باب سلاد ہے بابو ریان روزے کا دروازہ باب صدقہ صدقہ اور زکات کا دروازہ باب ذکر میں یہ ایک دروازہ مستقل یہ دروازہ لاہبۃ اللہ باللہ اس دروازے سے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو کثرت سے یہ کلمہ پڑھتے رہے لاہب بہت کچھ اس میں عقیدہ بھی ذکر بھی فضیلت بھی جنت کے خزانے بھی جنت کا داخلہ بھی اور سب سے بڑھ کر دنیا کے ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی ب توفیق اللہ تعالیٰ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اللہ ہم سب کو شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے اور ابلیس کا جو بھی شر اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اللہ ہر خیر عطا فرما دے نبی السلام کی تعلیم کے مطابق کہ تم یہ دعا کر لیا کرو کہ یا اللہ تیرے نبی نے جس جس خیر کا پکشے سوال کیا وہ خیر ہمیں عطا فرما دے جس جس شر سے تیری پناہ طلب کی اس شر سے ہمیں پناہ میں دے دے بڑی جامع اکول اکوری حال نمست وحرۃ اللہ